قام رمضان كاملا رمضان وفي هذا الشهر <سؤال> يا ايها الموحدين <سؤال> لاكن شارع اخبرنا رسولنا بالهره الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رمضان صوموا امه ويغفر الله لهم هذا قدرا من ذنبه رمضان کے لیکن مراد رمضان پر مقصد کیا ذکر جساتی گرفتار بلکہ پرمزاد کے ثابت کی بنا بہادی سبانی اور ترغیب نبیرام ہرکھڑے تھے نبیرام صحیح روات بداد کے نشر تھے قبل واد تراویہ نبیلہ سا انکڑی دی نسائی کری دی سیایش آتویہ دی دی ترفی درغی برکر امن قام رمضانہ حکم کی دریش پہ تراویہ کری دی رس درواز چلازی تراویہ سالید پر لیکن دیکھیں ذکر تعداد درواز نشترے نیو دام سراچی تحجد تراویہ دی نن سبا صاحبان داد کر گئی محمد نصر تم شامل ہوئی راہد اللہ راوی نے صلاۃ اللیل کی جہازوں میں صلاۃ اللیل کی پھر متن من کی صلاۃ مغرب اور اگے رکعت ڈالنے کے تراؤ رتنا فطوری مدنی روز رمضان ایمان گھما اور معشریت نتحجدو کو مکر کی راگ لے دے فضور مکھی دین فرق معشریت نتحجدو فخبر اداللہ فحکم بانے دے یا ایوان مذہب مرکم اللین اللہ قریران نصو طرف حسن المراب تحجدی کر اور معشریت نتراہو فلسانی برسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر اللہ من قام رمضا اللہ ایمانم ایتظامن خفر لہو دریم تہجدو ہیثیت باون کی پرجیت تو رس سر سر چدرا ہے ان دو پرجمزل آلا جن و ارا وقت پر در عالم کہیں دوند مجمیل سلام پرجیت تہجد مالک و بے باخت مجمیل کی نظر آ رہا یہ قال با علامہ صاحب ایک قول من کو مغوا کروں نے وہ لکھ رہے اللہ کو پرواز سے پران اور طلبو من ذی احتماد واجب کی پائی امام اگر تو اگر کو بات کرے دے یہ کر की احتماد او کی خلاف لیکن لگاتے تاج دیکھی را کے دی اندر محل او مقام او وقت بعد شاہ باد تحج وقت بات اندے شاری اہتمام د دے اہتمام کرے جہازی باجوا کے اہتمام اکڑے دے ترمائیں گی اہتمام تحجی کے نشتے پر تراو تجاؤ دلیل پیش کر چارے عجوبی کفائیت فرد کی فائدہ امام شافیر احمد اللہ تو من تصب داوے دا وقل ما منہ چین فراد فداغیت محادثین تشریقی چین فراد محترد مطاقن یو چحافظ قرآن بین پتہ کی سکاسل نرادی کی بیفرید سکاسل بل سبب دفعہ نمکسام پھر جمعہ نرادی کہ حضور کو جسے بینور خلقنہ حضوری بسور پہ جماعت رہی <تصفح> بزیر شروط مانے برانی تتاصل سے کدھر آلی اور ظاہم لگو دیت راوئی کی سبق سبق بسور جماعت سے مزید بنیوی انہ بے انتراز بہتر کہ ظاہم لے ہوئی کی تعداد پہ لحاصرہ. اربعوں نے مشہور دارا جدا شدرکاتی پر ترمیدی در چیز کرے دی دارتو رکا تو مستقیلوزی کرن کرے دی نائٹی پاک کم دارتو رکا کی طریق دلیل کہ انہاں ہو ثبوتنا کہ شدرکا نفارا ثبوت شتا سنگ پایا ہو امریکا ہے رسابیت قیمہ متفق کردی جمرین رسو مزا صلا اربعہ دارتو رکا ہے دارتو کہ بے اقیمت نظام ذکر کئی مصنفت من ابی شبک نظام ذکر کئی کہ نبیر صاحب شر رکاست راوی کڑی اور مطلب بغض راوات کی نشتر اذا صرف کی سکلا مشتاب فضا غضوع من جبر دے فیجمار و صحابہ اسرہ فضا مارد عمر کو دنہو کیا فیجمار و صحابہ اسرہ فالفاراشی دیورا سوا مشند کا دل نما مرہلہ دوہنا شروع چھو چھن لکاں کا طریقہ تنسیب بے فائدہ بنا عامل عثمان رنہ بہ عادل رنہ اتفاق دو فلا پایراج دیندے سوا اب بکر نا مشند کا عمر دار کی صاحب اجماع کم از ذ صاحب کی فیاکاری بار جوے نکا نہ ہو صاحب جمع کا مشند کا انہیں عذاب دار وقت مشند کا تراو دی مصطدمہ مالک کی مصنفہ دونوں اہتمام باجماعت امام بخاری کر کے بتا تعداد سے ذکر امام باجمات ذکر کی جدا عمر دنوں پہ زمانے کی شروع شئیر اول سید نبیر صلی اللہ علیہ وسلم باجمات ذکر کی نکتہ پہ ذکر دنوں پہ اصیر اندرہ کا پہ جماعت کی دیتا اشارہ کی جو عمر دنوں پہ شیل با خود زیر زبی روائدنا ایک باجمات پر آوی نبیر سنکری دریش وی ساکیتی پہ زبیر روائد بانی وہ ترکے کلے دنے خوف اس پر زیر سنکے رسول واضح اما آبادو فا انی لما خالیت مکانکم موجودکم لیکنی خشیتو انت خرد علیکم ذکر اللہ علیہ وسلم معلوم داشتا کہ ترک الجماعات او داع اللہ ترک وزمان دو عمر دنوک موجودنو دی وجنگ احتمام کو دا وجہ دیرات دا حدیث پس احتمال دو عمر دو جماعاتنا احتمال دو عمر دو جماعات یہ ذا کھو گا مطلب میرے کہ کہ سرہ علی ذم نل نا معقودہ اعظم نبی نے سمے اعتماد جماعت ریش پر کڑے کو سرور میں شیخ کریم فاضل خوف الفرجت اوزغایا دقدمان عمر کی موجود او خلک بھی ولن فترہ و فتر بارہ با جماعت دعا مرد قبر مناور کی مانا گورا ممساجد بس بحادی حسولاتو تقسن گے جناتو لما نور کر ربانی اوہ دعا کردو جانید حدیث و دبیدو کیوئی مدعا نعمر بالحادیث نسلیب جان اوہ دعا کچھ انداری دعا قبر مناور کی اقسن گے جناتو لما نور کردو جانید مانزبانی فدی احتمان دجو محصرہ اوہی نا عمری دی مدعا نعمر بالحادیث و مدعا نتباع السلام رکات راوی ثابت ثابت اختلاف مردانہ اگر تو شامل تراج تم دے مرادو کرے تراویز صرف اور صرف رمضان کی پٹرول روی پول رمضان کی دی. ایمان شرط ہے ظاہر عمل لوفر یا ذاکونہو دے او ذا ذا قولا دے مدرسو پرمغان کی ایمان ان دوجی دی ایمان نے بعد بعد ایمان باللہ بن امر نو یا ایمان تصدیقن لواذ اللہ تصدیق واذین سے امر من باجرا ثواب کرے تے عمل لوجت القول دا جو ثواب نو فرغ ما تقدم من ذنب ظاہر کتاب راجہ دار ذکر نور ذکر سے صغیر کریا تنا اللہ نے جو قرآن والے نے شہادت ہم نے دراوان امر حالت دو صرف بدون حالت شام ہا جماعت خلافت خلاف اول وقت خلافت و خلافت میں اول خلافت کے وہ تم ذوالمالک <سؤال> <سؤال> نہ شان پانے پون پرنداں جمعہ تا فائز اوزان متفرجوں خلق جدا جدا موزنے کو لا متفقدوں دوکان بدل لے اور تفصیل خلق کو یہاں تھوری تھوری جدا جدا چائے سر رج جدا باندھ مت فج پون سر رجونی نپتی یہ صحیح نہ سر رجو ویسدی بیت راج سر موں کاو دا مت سب کا اسے ما کرا زری یا سرور یا بیند بے بین فکارم اننی ارا اور کی راج او او جمع مجلدا دراوی قوم کے یو قاری بانے نکانا ام صلا دا بیازر کا اجتماع عبادتین اولادی دا بدر ازل بھی ثم عجمے لاوردا تمنا خالق نبی اعظم طل راجم نوری تمنا وکلا بابدان اعظم عجمه وکنا اور راجم جمعہهم عبد الله رجم جمعہهم علی ابن ک طور خلیج راجم نو امامہ دبی ابن کابر نو وچ مضمون کم ابد الرحمان دیو شارت مقابل راقان نبی رسولام نبی کرنی ویلی نصابوں نبید کرنی ویلی وقرون مجھوطہ بلخیر کی حران کی احتیاج عامل طبیعہ ویلی کرنی ویلی کرنی ویلی دنگر بس اصل نبی. او دین کرنی لیکی کی دا شرط ہے سواب کرنی لیکی کی دکھتا پیسات پیلے کی ایو دے نفس اظہار احداث شے اجاز شے لکن پدیو سماوات اللہ نو دے نفس احداث اجاز شے بدون دا تضیئنہ کی RM... لا... پر تعریفات باعث موجود نوی موجود ہو ای تمام موجود دی وجود ان مالید وجود تمام ان لتا خوف البرج تر کل سہ دیتے بلات دی شورے بی داغلے چمانی موجود نی بن کی باتیں موجود نی اسرے نی موجود سی ہر سے بے یاد کی لگا بی ذات تے ادر چمانی موجود چفول بنات ناد مالا نہیں سا نعمت بذیل لمن اظهر ا جی ولتی تر مونانا اغم چتاس لاغی روز کی گانلے ان لکی سقام باخر بلت بے سبب بلضمن والذين تنامون لها منتظارون لكي يقظوا انذرلش باخر الوقت من الذين تنامون انتظارا ففي فود فيك يريد مقصده قال بخار يريدوا قال لمن باكل لكي يتذكروا قالوا لا يقومون او من فيا ترى خرج الیلۃ من جو ویلانے فذ ثبوت تراو باجماعت دریش پہ ہمیں بری پوری شی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الیلۃ انک فی ااداتک فقص ما بارد امر ادا کہ ما بارد مصبت ہے من ھذہ حدیث خرج الیلۃ من جو ویلانے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاجی بعد میں حضرت سباہ سے داخل پتہ حد در سول آغی بیانوں کی جمانگ بے گا باج مات مرگو کذر نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کرا پچتما اکثر ہم نصابوں احتمام زجو مات کرے لے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو مرتاجد دول پاگئے کہ نایش دیمان کرے لے پچتما اکثر ہم جم شبتے مشوانے جا تاغین پس واللہ مندک نبیر صلی اللہ علیہ وسلم دیو سمندک باس بہان ناس بے داخل پتہ جمانگ بے گا نبیر صلی اللہ من لا وقت دين تو مجيد والا قدري مصلمان مخرج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام الصلاه فصلى وصلى بالصلاه دي بيدرم ہمارے باج ما گون تو لچت نورہ بن تولا شلا عجز المسجد دخلت نور اہل جماعت نے جماعت میں شذیکولے نہ حق تا تنجا نبی علیہ السلام پاک سارا جاہتا فا المقام لسلات الصبح و دموندو سبار فارا در اچھو مطمئن سباق قران ماما سواجن شخص فضل شاہدار کرم شاہدار ایسا مقالا مابادو فا انی نمی فال ای مقانکم این له شاہدار نلے موجود نلے پت پو مالی وجودکم مقانکم وجودکم حالکم نلے پت پو مابان اصلاس ووجود اصلاس حالکنک دی کو او مع چې م کري پلاډیکي ماجممات ضرراوت و نر خفی په مابالې وجود د حاله تاسو و لا کې په درراوط پل <سؤال> سره باری دغه وجه داه دالوکرود و راکنې خشيان تو سره دا لگوم چې دافرشي دا س د کات دا لازاره چ یو او پیعمل توانري د پرت ب د پهغ باي خشي توان تو دلا شبقت کريبي د سرهتاني پ تا داچ پ وفات النبي عليه الصلاه والسلام على دار القمر صحيحات بانوا تمام اعظم اهتمام جمعات تنزيل تراويح هر اتا في رمضان ابو سلمہ کو قوتوں میں میں رات ساری کی عموم دلے سلام فرماں دا کدا میں شاہ عبادت تھا نبی کے بد نبی علیہ السلام تو تجود حال غیر ضروری ہو حال قتال اور ذا مصفور نہ تہجدی تھا تھا ما کان سید رمضان اور رمضان یہ دلے کہ تہجدی کہ فرماں کے بغیر رمضان کے یہ رکعتوں نے ادا بیان دا عادت واجب ذکر نوا روایت گرانی کی منزل در سرکار ہم فریدی اباذ روایت کی نو سر واسہ لارنت یا تہجد و فلاح جو کہ یہ ہے کہ میں ویدت بے در ہوں۔ وا احل علیہ له تو رشف میں۔ جنانی کہوا مالک متناں۔ پیغمبر شپ نے کہوا رس۔ تا ہے معلوم ہے کہ ذی尔 منزلی ذکر کئی اوم بیان دا حالت غالیبی کئی۔ حالت غالیبی دا مذاکرہ اللہ <سؤال> حاضر یودا کیتا رچنے نے پیڑے سرمہ سر کا تک جی نے کھدا دل <سؤال> کا تے وتر اتر کا تے من او جے تے نے کہہ دو نشان کا ثابت نشو روندا بیان یودار خدا بیان تہجد لے نکلا کی غیر ہی دام عالم اگے دا بیان حالت غالیبی مراد رحمت مو ذکر کئی بیان دا حالت غالیبی نواز رواد کی جزادت ما دمیگی فرمضان کی تحر جدو فی آسر اللہ و آخر مارضا جو فی غیری ہی یعنی شب رکات راکی شویش راکی زیادہ تیرہ قادر دیسا فرا مخارفت نشکلی سیداغی نبی رایشی ماہ کانی زیدی فی رمضان مارا فی غیری ہیارا احدار سر رکاتن فی صلی عربان سر راہ داہر داہر واحد دا باری فراہ بس و طولی اشارہ کمال این حسن تو طول فانا دلانك من انا وكوني ناس ما يذلك هذا ابو